نحمد رسول ہل کری بات آ با رہی ہے مسائل منسوخ جہاں پر نسکتی ثبوت اور کتلت ہو اس پر اب مولانا نے یہ کہا ہے کہ بخاری کے کی روایت جو پیش کی تو وہ کتی ثبوت ہے کت دلالت ہے اجماع ہے اس پر اب کسی کا بے شک مولانا سے حوالہ مانگو اور میں مانگتا ہوں اجماع ہو لکھا کسی اصول حدیث کی کتاب میں کہ بخاری کی ہر روایت اجماع ہے اس پر کہ وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے بس یہ بس حوالہ دکھا دے ٹھیک ہے یا یہ جو روایت پیش یہ کر رہے تھے کسی روایت کے اوپر اصول حدیث کا حوالہ کوئی منتقل کر کے دیں اور بتائیں کہ صاف لکھا ہوا کوئی یہ جو روایتیں ہیں. یہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہیں اس مسئلے پر حوالہ پیش کریں حوالہ کے بغیر صرف مولی طالب اور مان کہتے جائیں تو بات ان کی بن سکتی نہیں ہے پھر میرے صدر نے جو اب بات کی ہے اس میں بھی ان کا صدر اب جھگڑا ہوا ہے اور ہم نے لکھ کے دے دیا وہ چاہیے کہ وہ شیخیر کی ہر روایت کو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ثابت کریں اب بات آ رہی ہے انہوں نے پھر آگے لکھا ہے کہ میں تو اب حدیث پیش کر رہا تھا آیت آیت اب پیش کرنے لگا ہوں آیت کے بارے میں کہا آیت متواتر سے بھی ایک بڑی ہے حالانکہ ان کو پتہ نہیں آیت ہوتی ہے نا قرآن پاک کی اور قرآن پاک کی تاریخ میں کیا ہے المنقول المنکول متواتر متواتر ہوتا ہے متواتر سے بڑی کیا ہے؟ وہ متواتر سے بڑی جو شہ ہے وہ ذرا آیت کے بارے میں بتائیں وہ بھی ان کا کوئی پتہ نہیں اور یہ جو, جو آپ نے پہلے میں کہہ رہا ہوں یہاں یہ نہیں ہے کہ ان مسائل پر ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہے قلائل کی بات نہیں بات ہے ان کی کہ یہ جو مسائل پیش کرتے ہیں ان میں نس قطع ثبوت ہو اور قطع دلالت ہو اب یہ میرے پاس ہے مسلم شریف کا صفحہ ہے. بائیس اس پر علمہ نبی لکھتے ہیں اسی خبر باہر کے بارے میں جو بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ یفید الزنہ ولا یفید العلم و انہ وجوب العمل بھی عرفناو بشریف الزن ولا العلم زنی چیز ہے زنی چیز اور یقینی چیز نہیں ہے انہوں نے پیش کرنا ہے کپی چیز اور یہ ہے زنی اور یہ جو زنی کا نظریہ ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں الہ جما ہیر المسلمین منت من محدثین من کہا وہ اصحاب ال یہ تمام جمہور مسلمین صحابہ تابعین محدثین صحابہ اصول تمام کا نظریہ یہ ہے کہ خبر واحد یہ زنی ہوتی ہے یہ کتی نہیں ہوتی مولانا پیش کریں کت ثبوت کتو ثبوت کتو ثبوت ثابت کریں اور کت دلالت ثابت کریں یا یہ قانون کہیں دکھا دیں کہ بخاری اور مسلم مستفادہ علیہ ہے خان جس کے بارے میں ہو کہ یہ ان کی روایت ہر روایت اور کت ثبوت بھی ہوتی ہے کت دلالت بھی ہوتی ہے یہ کہیں اصول حدیث سے یہ حوالہ دکھا دیں تبھی ہم کے لیے تیار اور یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے اب فتح آلمگیری وغیرہ کا یہ مسائل غیر مفتاب ان مسائل کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے اور وہ باتیں بھی بات کی بات ہے پہلے ثابت کرو نسکت یو سبود ہو اور نسکت یو دلالت ہو جب تک یہ آپ ثابت نہ کریں گے اس وقت تک آپ کا دعویٰ ثابت ہو سکتا نہیں ہے नहीं. اب یہاں پر یہ نہیں کہ ان مسائل پہ دلائل نہیں لیکن مسئلہ پھر چل جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ جی یہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں دلائل ان مسائل پہ ہزاروں موجود ہیں لیکن اصل جو بات طے شدہ ہے وہ یہ ہے آپ ہیں مدئی آپ نے یہ سابت کرنا ہے کہ جہاں نس قطعی موجود ہو قطعی و ثبوت اور قطعی و دلالت وہاں بھی یہ حنفی لوگ تقلید کرتے ہیں اور وہ آپ انشاءاللہ و ثابت کر سکتے نہیں ہے یہ میں صاف آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ ہمارے نزدیک تو ایسے مسائل میں تقلید کرنا بالکل ناجائز ہے غلط ہے بلکہ قرآن کے مقابل کہیں آ جائے تو وہاں شرک بھی ہم صاف کہتے ہیں اور صاف انہیں حوالہ پیش کیا اس کے مقابل ایک حوالہ نہ ہو صرف ا جس کے اندر یہ ہو کہ انفیوں کا یہ نظریہ ہے کہ مسائل منسوخہ جہاں نسکتی و ثبوت بھی ہو جہاں نسکتی و بھی ہو وہاں پہ حنفی لوگ تقلید کو جائز سمجھتے ہیں حوالہ پیش کرنا آپ کا کام ہے آپ کے مسلوں کو قبول کرنا ہمارا کام ہے پر نہ انجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں مولانا آپ <تصفح> کو یہ بڑا مہنگا سودا پڑے گا یہ جو آتے رہے تھے نا و ثبوت اور و دلالت دادال یہ سب آئے پانچ سو سولہ طالیفات رشیدیہ کا یہاں بھی سا موجود ہے کہ جو مسئلہ خلاف نصوص کہ وہ باطل اور ترک اس کا واجب ہے و رسول کریم اللہ کا شکر ہے پلا پلا ہے مولوی اللہ دیس ہونے کے لیے تیار اور کہاں ایک حوالہ پیش کریں کہا شیر تو بڑا بڑا نہ کنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے میں خنجر اور تلوار لے کر نہیں آیا میں آپ کی تقریر ترینز شریف اٹھا کر لایا خنجر اور تلوار نہیں اٹھایا میں نے طریقے, تقریر ترینزی اٹھائی ہے جناب آپ نے کہا تھا ایک حوالہ پیش کرے میں ماننے کو تیار یہ لے ایک حوالہ من جہت الحادیث بن نصوص قرآن کی آیات مسئلہ بے خیار میں ہنفیوں کے خلاف نبی کسی کم نبی کی احادیث اس مسئلے میں ہنفیوں کے خلاف اور یہ کہتے ہیں کہ نحم و مکلدون یجب علینا تقلید امامنا آپ کے مناظر نے آپ کے یہ ٹائم آؤٹ کرے آپ کے مناظر نے یہ مانگا تھا حوالہ سن لینا ذرا بات ہو رہی تھی قطی دلالت کا حوالہ پیش کیا جائے گا متفق علیہ پر اب تقریر تربی اٹھ گئی ہے تقریر ترمزی اٹھ رہی ہے صدر صاحب آپ اگر پابندی نہیں کر سکتے صدارت چھوڑ دیں چود لاتالت کا دلالت اس ثبوت کا آپ نے کہا تھا کہ متفق علیہ روایات کو ہم ثابت کریں گے آپ لکھ کر دیں لکھ کر دے دیا آپ ثابت کریں بات آگے چلے بات جو مناظرہ جس بات اور میں نے کہا تھا کہ آپ یہ بات نہیں بتلائیں گے مناظرہ ختم ہو جائے گا نہیں حوالہ دیں گے یہ کہا تھا نا اب بھی کہتا ہوں سطر زور لگائیں مناظر زور لگائیں ہمارین زور لگا لیں حضرت وانوے ٹریفک نہ چلائے حضرت وانوے ٹریفک نہ چلائے بات یہ ہے کہ باست باست بات ہونی دی دیں باست باست باست باست بات ہونی دیں اب اگر آپ کو احادیث اور نصوص کے لفظ سے چڑھ ہو گئی ہے احادیث اور عبادت آپ کو سنا رہے ہیں دلالت کا جو ثبوت ہے سنیں جی صدر صاحب یہ مناظرہ تو ذہنہ جی تمیز سے بات کریں تمیز سے بات کریں یہ مدلس علماء کی جو ہے نا موضوع سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں مطلب یہ ہوا ہے کہ ہماری شکست ہوگی اگر ہم نے قطعی دلالت اور قطعی ثبوت ثابت نہ کیا آپ نے یہ لکھ کر دیا ہے اور ابھی جو آپ تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو گیا ہے آپ نے کون سی قطعی دلالت اور قطعی اور ثبوت جو بات پیش کی ہے اور آپ نے حضرت گھنٹے کیے تھے ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے اور آپ کا یہ عالم ہو گیا باقی ڈھائی گھنٹے پتہ نہیں آپ کے کیسے گزرے ازانی ایک آیت نہیں پیش کی ایک متفق میں نے ابھی mm. کہا جو آپ نے کہا ابھی تک رکھا ہوں ریکارڈ سن لے ہد رکھ سلا تھا جو اول جن میں انہوں نے بات پیش کی تھی اس کو اگر طالب الرحمن قط و دلالت کت و ثبوت پیش ثابت کر دے بعد میں دوسرے نمبر پر دوسری حدیث پر بات ہوگی پھر آئے تو پر بات ہوگی پہلے انہوں نے ان کون سی پیش کیا من ادرکر ادرک رکھا تھا یہ پیش کیا ہے اس کو طالب الرحمن اگر کت و دلالت کت و ثبوت پیش کر دے اس روایت کے اوپر حوالہ محدثین جماہیر کا پیش کر دے کہ یہ روایت کت ید دلالت بھی ہے کت یو ثبوت بھی ہے پھر بات تب آگے چلے گی ویسے نہیں چل سکتے نہیں دیکھیں اچھا پابند کر لے بات ذرا پیش کر رہے ہیں جو نقد اور بلکہ وہ روایات کے متعارف ہے اگر ہم اس کا جواب دینے شروع کر دیں تو یہ روایت کے متعارف ہے یہ کیسے کتی دلالت اور کتی ثبوت ہے اس لیے آپ موضوع کو لمبا نہ کریں لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں موضوع کے اندر جا کر بات کریں اس تاریخ کو پھر بار بار پڑھے اور کتالت کت ثبوت کی تعریف کریں کہ وہ کون سی شاعر ہوتی ہے اب ذرا سنیں جی بات یہاں عوام کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک جو مسئلہ میں نے پہلے بیان کیا تھا یہ ذرا خیال کر رہی صدر صاحب جو ہمارے صدر صاحب کہہ رہے ہیں کتو ثبوت پہلے ہر چیز کو ثابت کرے کت ثبوت کتیو دلت تب بات اب بات یہی میں کر رہا ہوں اس میں پہلی حدیث جو ہے اس پر ان کا اختلاف ہو گیا یہ کہتے ہیں کتیو ثبوت اور کتلت نہیں اسرار صاحب ذرا ذرا سمجھنے کی کوشش کریں یہ ٹائم میرا ذرا شروع کریں سبوت اور دلالت نہیں اس پر جھگڑا ہو گیا جھگڑے ہونے کے بعد طے بھی ہو گیا مناظرہ کیا کہ ہم جس پر شہان متفق ہو چکے ہیں ان کو ہم کت سبوت اور کتلت ثابت کریں گے یہ مناظرہ طے ہے لیکن کب تین گھنٹے کے بعد یہ بات ہماری طے ہو گئی اب جو میں نے دوسرا مسئلہ بیان کیا میں نے تو قرآن کی آیت بھی پڑھی اس مسئلے کی طرف اب نہیں جائیں گے اب کہیں گے پہلے مسئلے کی جب اس پہلے مسئلے پر اتفاق ہو گیا کہ یہ جو اصول ہم نے مقرر کیا ہے اب کتابیں تو اس مسئلے کی لے کر آئے ہیں نا جو مسئلہ یہاں بیان شدہ تھا اب یہ نیا مسئلہ اس میں شروع ہو گیا ہے اس پر مناظرہ ہمارا ہوگا کہ ہم ثابت کریں گے کہ پہلی روایت بھی جو ہم نے پیش کی کت سبوت اور کت دلالت ہے لیکن اس کے لیے کتابیں اور لانی پڑیں گی اب جو میں نے دوسرا مسئلہ بیان کیا اس میں ہنفی خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات بھی ہمارے خلاف ہیں نبی کی حدیث بھی ہمارے خلاف ہے قرآن کی آیت کے بارے میں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ کت ثبوت اور کت دلالت ہے میں نے تو وہاں سے پڑھا ہے من جہد احادیث انہوں نے کہا تھا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار میں تو کتاب اٹھانے کے لیے تیار اور یہ اہل حدیث ہونے کے لیے تیار ہمارا مناظر انشاءاللہ اب ختم ہو جائے گا یہاں سے یہ اہل حدیث بن کے ہمارے ساتھ جائیں گے اس مسجد میں انشاءاللہ ہم خطبہ دیا کریں گے جو آپ نے بنائی ہے ان اچھا اچھا جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اب جو دوسرا مسئلہ پیش کیا اس میں ہے من جہت الحادی سے بندوس ہنفی یہ مان رہے ہیں کہ قرآن کی آیت بھی ہمارے خلاف ہے نبی کی حدیث بھی ہمارے خلاف ہے لیکن ہم پھر بھی اپنے امام کا قول مانتے ہیں لکھا ہے نہ ہم مکل دون یجب علیہ تقلید و امام نا بھی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہم اپنے امام کا قول مانتے ہیں اقرار کرنے والا ہنفی ہے ان کے مذہب کی کتاب ہے ان کے گھر سے لے کر انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں بات ان کی ہے زبا میری اور انہیں کی محفل سنوارتا ہوں رات ان کی چراغ میرا اسی لیے جناب حضرت صاحب میں نے جو آپ کے سامنے یہ پیش کیے ہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ پیش کیے تیسرا مسئلہ جو میں نے پیش کیا اس پر تو میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا آپ نے کہا تھا ایک حوالہ دے کے حنفی قرآن حدیث کے مقابلے میں تقریر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں تیسرا حوالہ جو میں نے پیش کیا تھا وہ زانی کا تھا زنا کرنے والے کا تھا قرآن کی آیت کہتی ہے حد لگے گی ہم نے کہا حد نہیں لگے گی انہوں نے کہا جو قول پیش کریں مفت قول پیش کریں حضرت صاحب جو میں نے قول پیش کیا آپ ثابت کریں یہ مفت قول نہیں ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں سے بعد میں اٹھوں گا اور ثابت کروں گا جو قول میں نے پیش کیا وہ مفتبی قول ہے اس پر اتفاق ہے آپ کے علما کا پھر میں نے چوتھا مسئلہ پیش کیا کہ آپ کے نزدیک مدینہ جو ہے وہ حرمت والا شہر نہیں ہے آپ نے متواتر حدیث کے بارے میں پوچھا تھا متواتر حدیث کا درجہ کم ہے قرآن کی آیات سے متواتر حدیث کا درجہ کم ہے قرآن کی آیات سے قرآن اونچی چیز ہے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا متواتر حدیث پیش کریں جو کت ثبوت اور کت دلالت ہوتی ہے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے اس کو پڑھنے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان المدینہ تھا مدینہ حرمت والا شہر ہے اور یہ آپ کی کتاب جو ہے نام اس کا ہے فتح عالم گیبی اس سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں لا اندنا کہ مدینہ ہمارے نزدیک حرمت والا شہر نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مباکر حدیث کت ثبوت اور قطع الدلالت کی خلاف ورزی کر دی قرآن کی آیات میں نے پڑھی دوسرے مسئلے سے بھی ثابت تیسرے مسئلے میں بھی قرآن کی آیت چوتھے مسئلے میں حدیث بات یہ ہے اے یہاں اے پر جو بحث ہے وہ کیا ہے, ہے؟ کیا مسائل منسوسا مسائل منسوخا سے مراد کیا ہے جہاں پر نس قطی یو ثبوت قطی یو دلالت موجود ہو اب اس میں جو آپ نے پہلا مسئلہ مسئلہ پیش کیا ہے ہم بار بار کہہ رہی ہیں یہ جو قبل قبل یہ جو روایتیں آپ پیش کر رہی ہیں یہ روایتیں کیا ثبوت دلالت ہیں یہ کتی کتال کت دلالت ہونے کا حوالہ پیش کریں پہلے سے کہہ رہی اگر نہیں ہے تو یہ موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے اس نے تو صدر صاحب کو میں کہوں گا اپنے مناظر کو پابند کرو پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ جو ہے اس کے اندر بھی وہاں پر بھی لفظ صاف ہو نصوص نہیں نس کیا کت سبوت اور کت دلالت نس کیا ہو جو آپ نے خود لکھ کے دیا ہے کت سبوت اور کت دلالت یہ لفظ آپ بتائیں دوسرے مسئلے میں بھی جب یہ آپ ترتی وار چلیں پہلا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ثابت کریں کہ یہاں واقع وہاں پر نسکتی سبوت کتلت موجود ہے دوسرے مسئلے میں ثابت کریں کہ نسکت یو دلال سبوت ہے اگر نہیں ہے تو مولوی صاحب اقرار کریں کہ میں نے یہ غلط پیش کیا تھا ان کو صاف اقرار کرنا چاہیے اور صدر کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس پیش ہونا ہے مر کر وہ پابند کرے اس کو جب بھی کوئی مسئلہ یہ پیش کرے پہلے اس کے لیے دلیل پیش کرے کت سبوت اور کت دلالت اگر کت ثبوت اور دلالت نہ ہو تو پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہی پہلا مسئلہ ہی لے لو پہلے مسئلے میں ہی جو روایت انہوں نے حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ شریف سے پیش کی تھی اس روایت کو یہ ثابت کریں کہ یہ کت ثبوت اور دلالت ہے یہ کت ثبوت اور دلالت ہے پیش کریں حوالہ لائیں یا جو آپ کہتے تھے کہ بخاری کی ہر روایت یا شیخین کی ہر روایت وہ دیکھو جی ثبوت اور کتال ہوتی ہے اس کا حوالہ لاؤ ہم تو کہتے ہیں بالکل ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکیں گے اور ساری دنیا اب دیکھ رہی ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی جو شکست ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ شکست ہوگی یہ کت ثبوت اس کے لیے جو میں حوالہ کہہ رہا تھا میں یہ صاف کہہ رہا تھا قانون لکھا ہوا ہو جس طرح میں قانون بتا رہا ہوں کہ جہاں پر نسر موجود ہو کتیوں ثبوت یا کت دلالت وہاں پر ہم تقلید کو ناجائز سمجھتے ہیں اس طرح ہمارا صاف ایک قانون لکھا ہوا ہو کتابوں کے اندر کسی انفیوں کا قانون یہ ہے کہ جہاں پر نص موجود ہو کت ثبوت اور قطی دلالت وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ نصوص کو بے شک چھوڑ دو جو کت ثبوت بھی ہو اور قطی دلالت بھی ہو صدر صاحب ذرا میری طرف بھی توجہ یہ کتو ثبوت بیان اور قطی جی ہاں میری طرف ہاں بیان کر جاری کر رہا ہوں ذرا آپ میری طرف توجہ کرتے ہیں نصوص کا صرف لفظ نہیں صرف نصوص کا لفظ نہیں آپ کے مناظر نے لفظ کیا لکھا ہے, یعنی وہ روایت ایسی ہو کہ اس کا ثابت ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطی ہو اور وہ متواتر سے ہوا کرتا ہے متواتر سے اس کے لیے میں نے حوالہ نبی کا بھی پیش کر دیا مقدمہ مسلم شریف سے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تدریب اور راوی سے بھی میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے اور یہ جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں کہ کت ثبوت اور کت دلالت نس ہے اس وقت تک آپ کا دعوی ثابت ہو سکتا نہیں ہے آپ کو اب چاہیے پہلے مسئلے میں اگر ہے تو پیش کریں نہیں ہے تو اقرار کریں صاحب جی یہ میں نے پہلا مسئلہ غلط ثابت پیش کیا تھا پھر اس کے بعد دوسرے مسئلے کو لے دوسرا مسئلہ نے آنے والا جو نے اس مسئلے میں بھی ثابت کریں کہ نس اور دلالت فلا موجود ہے کتو سبوت کی تاریخ بھی منتبک کریں قطع سبود... قطع دلالت کی تاریخ بھی منتبک کریں پھر آپ اس کو پیش کریں اگر نہیں کر سکتے تو آپ صاف اقرار کریں کہ یہ دوسرا مسئلہ بھی میں نے غلط پیش... پیش کیا تھا غلط پیش کیا تھا پھر اس کے بعد جب تیسرے کی بات آئے گی وہاں بھی بات آپ کت ثبوت اور دلالت بھی کت دلالت بھی تیسرا جو آپ پیش کر رہی ہیں اس میں بھی کت ثبوت بھی ہو اور دلالت بھی چوتھا جو آگے پیش کر رہی ہیں اس میں بھی کت ثبوت بھی اور دلالت بھی اگر کت ثبوت اور دلالت نہ ہو تو آپ کا دعوی ثابت ہو سکتا نہیں اب تک ہم عوام دیکھ رہے ہیں کہ پانچ مسئلے بیان کر چکے ہیں حضرت صاحب نے دو مسئلوں پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ کتی ثبوت نہیں ہیں دو مسئلوں پر پہلے دو مسئلوں پر اس کے لیے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں گے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 یہ <سؤال> جو آپ یہ آپ کے مناظر کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر بات بعد میں ہوگی کہ یہ کت ید دلالت اور کت یو ثبوت نہیں ہے یہ بات ہے یا انہوں نے مناظرے کے ٹائم میں ثابت کرنا ہے کہ جو میں حوالہ پیش کروں گا وہ کت دلالت اور کت ثبوت ہے وہ بھی ہو جائے گا ہو جائے لیکن مو... گا نہیں ہونا چاہیے نا سنیے اب ڈائلگ شروع کر ہے کرتے صدر ہیں آپ کے آپ کا ہو جائے گا کب گھنٹا گزر گیا میں نے مطالبہ کیا تھا آپ صدر ہیں کہ مناظر کو اس بات پر پابند کریں کہ کتلت کتوت طالب الرحمن صاحب نے پانچ مسئلے پیش کیے ہیں اگر یہ مسائل کی بات چلتی ہے تو پھر ہم بھی نوزر الابرار اور فتح علیہ عزیز اور پھر ان چیزوں کو شروع کر دیں گے بات ختم نہیں ہوگی کا ذوق پھر ہم سلیم وہ مسائل پیش کریں گے کہ آپ کے ہاں پھر وہ باتیں جو ہیں نا سننے کے قابل نہیں آپ کے علماء نے وہ لکھی ہیں آپ صرف آپ تو چاہتے ہیں نا یہ کریں موضوع سے چھوٹے نا آپ یہی رہے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے موضوع کو ہم موضوع کو نہیں آپ نے مجھے پوری دنیا ہے پورے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ آپ لکھ کر دیں کہ ہم وہ تفقل روایت کو ثابت کر دیں تو آپ مان جائے آپ کب کریں گے گفتگو کے کم کریں گے ہم نے یہ کیا تھا نہیں مطلب یہ آپ نے کہا ہوں ہوں نا ہی گئے میں نے ختم ہو گیا صدر آیا ہوا ہے جی میں میں تھرا وقت دیتا ہوں کتی دلالت کتی سبوت پیش کرتا ہوں بھاگنے نہیں دیں گے پتا چلو نا کون بھاگنا جا رہا ہے یہ تین گھنٹے تھے ہیں یہی رہے ہم یہاں ہیں صدر صاحب صدر صاحب یہ کیا بتائیے کتنے منٹ گفتگو کریں گے بتائیے نا کتنا بات کریں گے میں ایک بات کریے ایک بات لیکن وقت کی پتہ نہیں شیتان شہان کی طرح بات کریں گے جی ایک وقت دے کرے کتنے منٹ گفتگو کا خیال کرتے ہوئے بات کرے نا اچھا میں نے ایک منٹ میں بات ہے ایک منٹ میں بالا معلوم ایک منٹ میں پہلی بات میں نے کہی تھی کہ کتی الدلالت کت ثبوت کا تعریف کرنے کے بعد بہبالا نمبر دو جو ابتدائی مسئلہ طالب رحمان صاحب نے پیش کیا ہے اس کو کتلت کت یو ثبوت ثابت کریں نمبر تین یہ ہے کہ آپ کے بارے بات ہوئی تھی کہ آپ نے کہا متفق علیہ روایتی جو ہیں یہ قتل دلالت اور قطعی یو ثبوت ہیں اس کا ہم ثبوت پیش کرتے ہیں ان تین باتوں کو آپ پہلے ٹرن میں پیش کرتے ہیں آپ نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ آ رہی ابھی تک کتاب آپ نے دیکھ نہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کتاب آ رہی سدریب الراوی طلب کی تھی آپ سے سب تک نہیں دی آپ نے جی ذرا آئے جی صدر دیکھنا چاہتا ہے کت دلالت کہاں آتا ہے جی آپ بولیں گے گڑا جی عمام یہ بات سمجھ رہی ہے یونس نمانی صاحب عمام یہ بات دیکھ رہی ہے कि دو مسئلے پر اپنے नुमानी صاحب نے इतराज کیا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 یہ آپ کی عبارت میں لفظ موجود ہے جی جی اور پھر آپ نے جو روایت مسئلہ پیش کرنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے صحیح اب اس کے لیے یہ کہا جائے جی بعد میں وقت مانگا جائے گا جب پہلے آپ تیاری کر کے آتے نا جواب لیں جواب لیں اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک جو ہم نے روایت پیش کی ہمارے نزدیک وہ کت ثبوت ہے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 پھر ہٹ جاتی یہ بات وہ جس طرح انہوں نے بات بتائی تھی خما آپ ایسا کریں یہی مسئلہ اب ہمیں صاف تحریر دیں کہ اب فی اس کا میں ثبوت نہیں دے سکتا میں کل فلاں وقت دوں گا تحریر مناظرہ طے ہو گیا ہے یہ مناظرہ اوپر لکھا جا چاہیے پہلے سے پیشہ ہے پہلے سے اچھا جو آپ جواب یہ بات تو ہماری اب طے ہو چکی ہے کہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے دو روایت میری اب سنے بات پوری بات میری بات تو پوری ہونے پانچ حوالے ہم نے پیش کیے دو حوالوں میں آپ کو اعتراض ہے کہ یہ کتی اس ثبوت اور کتی دلالت نہیں سب حوالوں پہ اتراز ہے اچھا سب پر ہے تو میں نے تو قرآن کی آیت پیش کی ہے اس کے بارے میں ترتی بار چل رہا ہوں دو پر آپ کو اعتراض ہے کہ یہ کت سبوت اور کت الدلالت نہیں ہم ثابت کریں گے کہ یہ بھی کت سبوت ہے ہم ثابت کریں گے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 اور جو طے ہو چکی ہیں ان دونوں روایات پر جو ہم نے طے کر لیا ہے اس کو ہم ثابت کریں گے کہ واقعی یہ بھی ثبوت ہیں جب پانچ میں سے تین جو قرآن کی آیات آیاتر حدیث سے میں نے ثابت کیا کہ ہنفیوں کا مذہب کچھ اور ہے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اس کا جواب دیں دو پر ہمارا بات طے ہو گئی ہماری علی محمد پہلے دو مسلوں کے بارے میں مولانا صاحب اب صاف کہہ رہی ہیں کہ میں ان کا کت ثبوت ہونا اور کت دلالت ہونا بعد میں ثابت کروں گا اب فی الحال مولوی صاحب ہمیں یہ تحریر دیں کہ یہ پہلے دو مسئلے اب دیکھو نا قانون تو اب یہ نہیں دیا ہم یہ ثابت کریں گے یہ لکھا اگر ہم ثابت کریں گے نہ ثابت کر سکے تو ہماری شکست ہوگی اب ان دو مسلوں میں یہ ثابت نہیں کر سکے اس لیے یہ پہلے یہ تحریر دیں کہ ان دو مسلوں کے اندر جو میں نے یہ بات کی ہے یہ بالکل غلط ہے میں ان سے رجوع کرتا ہوں اور باقی پھر آگے بات چلتی ہے پہلے ان دو مسلوں کے بارے میں تحریر دیں پہلے دو مسلوں کے بارے میں ہم آپ کو یہ تحریر دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دو مسئلے بیان کیے ہیں یہ بھی تطیو ثبوت ہیں ہم ان دو مسلوں کو جو احادیث ہم نے پیش کی ہیں ثابت کریں گے کہ یہ بھی کت سبوت ہیں یہ میں تحریر آپ کو دے دیتا ہوں کہ دو مسئلے جو ہم نے پہلے بیان کیے تھے دو مسئلے جو ہم نے پہلے بیان کیے ہم سابت کریں گے وہ بھی کت سبوت ہیں یہ میں لکھ دیتا ہوں اچھا یہ آپ کی جو عبارت ہے اس عبارت میں مسائل منسوخہ کی وضاحت موجود ہے ان کا کت سبوت ہونا اب اس میں کت سبوت یعنی ہے ثابت آپ کر سکیں تو فرق ہے है, نہ وہ شکست ہے سابت نہیں کر سکے اس محفل میں اس محفل میں آپ ثابت نہیں کر سکے لفظ لکھے پہلے کا اس محفل میں آپ ثابت نہیں کر سکے اس محفل میں شکست مانے اور آئندہ کے لیے وعدہ کرنے میں سابت کروں گا اچھا جی اگر ابھی آپ کو اعتراض ہے میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں پڑھے آپ کی آپ کے مطلب کی کتاب ہے نا آپ کے گھر سے اٹھا کے لایا ہوں اور پڑھنے لگا ہوں اچھا جی انہ او اہد مختوم بے صحت ہی جہاں احتراج ہوگا چھوڑ نہیں جا رہا جناب یہ آپ کو جہاں اعتراض ہے وہ پڑھیں آپ کہ آپ نے یہ چھوڑا ہے یہ آپ کے گھر کی آپ کے گھر سے کتاب میں نے لی وقت نقل عباد الحفاظ متاثرین عَبِ ابن الصلح جماعت وہ متبادر بھی میں نے سنی تھی آپ کی آپ نوٹ کریں اور اس پر اعتراض بعد میں کہا مسلا پڑھ دیا میں نے قاضی عبد البہاب من من المال خطابانی محمد السلف عام یہ میں نے ساری عبارت پڑھ دی ہے کہ یہ حنفی شافی مالکی اہل حدیث اشعری، سلفی یہ سارے کے سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ قطع قطع العمل ہے یہ میں نے ثابت کر دیا اب میری باری چونکہ ہے میرا پانچ منٹ ٹائم پورا کرے میں نے پانچ ہاں یہ آپ کو دے دے دے رہے آپ کو دے دے میں نے پانچ مسئلے بیان کیے تھے پانچ مسلوں میں سے قرآن کی آیت بھی پڑی تھی میں نے ثابت کیا کہ زنا کرنے والے پر اللہ کا قرآن حد لگا رہا ہے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 ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا او آپ کے مذہب کی کتاب ہدایات اٹھاتا ہوں جس میں جس کو کہتے ہیں کہاں فل کے ساتھ آئندہ بھی حنی فا تھا کہ جو شخص کسی بچے کو سمندر میں ڈبو کے قتل کرتا ہے یا کسی بالغ کو قتل کرتا ہے اس کا کوئی کفاس نہیں لیا جائے گا یہ رب کے کچھ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 جان کے بدلے میں جان لی جائے گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس بارے میں بری پڑی ہیں اسی طریقے سے میں ایک اور مس بیان کرتا ہوں زنا کے بارے میں اللہ نے کہا جو زنا کرتا ہے اس پر حد لگائی جائے گی اور آپ کی کتاب ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص محرمات سے نکاح کرتا ہے فتح بھی اس کے ساتھ پتی بھی کرتا ہے فراحت ابو ہنی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پر حد نہیں لگائی جائے گی یہ ضناء ہے جو رب کے قرآن سے ٹکراتا ہے اس لیے اب تو میں قرآن کی وہ آیات پڑھ رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے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 اور میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہ ہے شامی اور اس کا سفر نمبر 154 ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے اگر کسی کی پیشانی اگر کسی کی نقصیر پھوٹی ہوئی فاتح کا بھی اگر وہ فاتحہ کو دم سے خون سے اپنی پیشانی پر محمد بات یہ کر رہی ہے کہ ان مسائل کو ثابت کیا جائے کہ یہ نس کتی ثبوت اور کتی یو دلالت سے ثابت اب اس میں اس میں پہلے جو دو مسئلے تھے ان کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے میری طرف تو جو کریں آپ کی طرف کہاں کی طرف है? جواب میں نے دینا ہے نا ان یہ جو دو مسئلے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو یہ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 بعض اور وہ بھی متاخرین جمہور نہیں جمہور محدثین محققین کیا کہتے ہیں جب تک متواتر نہ ہو تو وہ زنی ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہے اس کا بھی ترجمہ جی ماتبا کا لفظ بھی آیا ہوگا وہ تو نقل کی کیا باز نقل باز نقل کرنے والے ہیں ان سے نقل کرنے والے باز اصل جو آگے بات ہے وہ کیا محققین محققین اکثرین جو کہتے ہیں وہ کیا اور یہ جو آپ نے پھر تیسرا مسئلہ پیش کیا تھا اس میں میں کہہ رہا تھا یہ مفتابی کال وغیرہ نہیں ہے خا مخ یہ مستاجر وغیرہ کی بات جو کر رہے تھے یہ میرے پاس ہے ہماری رد المحتار درمختار اس در حشیبر در کے اندر یہ موجود ہے صفحہ 157, صفحہ 157 جلد نمبر تین وکو وجوبل حد وقو وجوب الحد زنا کیا اس عورت کے ساتھ اجرت پہ لیا اور زنا اس کے ساتھ کیا تو قانون ہمارا کیا وقو وجوب الحد وال وجوب الحق مسئلہ ہمارا جو ہے پر واجب ہے کل مستاجر خدمت یہ صاف یہاں پر لفظ موجود ہے اب اس نے وہ ذرا سی بات وہاں سے سنائی اور دوسری بات نہیں سنائی بات صاف کہہ رہے ہیں ایک سو ہمارے پاس ہے وہ اپنا یہ ہمارا تباہ ہو رہی ہے وہ بات مانے صدر صاحب کتالت اور کتوت اپنے مناظر کا پابند کریں اگر مناظر کو سمجھانا چاہتے ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں جو بات بولے اور ثبوت وہ ابھی تک نہیں آ رہے مسائل میں آپ جائیں گے آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ مساجرہ کے ساتھ آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ محرمات کے ساتھ نکاح وہ بھی آدھی بھارت پیش کر رہے ہیں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 نمبر دو بات آپ نے مانگی تھی کہ متفق علیہ روایات کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ قطی دلالت اور قطع و ثبوت ہیں میں نے کہا تھا جو محدثین کا حوالہ پیش کریں کہ متفق علیہ روایات جو ہیں یہ قطعی اللالت کت قطع ثبوت ہیں ابھی تک آپ نے اس پر پیش نہیں کیا جو قول تدریبر راوی سے مناظر آپ نے پیش کیا ہے وہ بعض کا قول ہے جماہر کا قول نہیں ہے یہ انہوں نے جو پیش کیا آپ کے سامنے محدثین اکثریت کا قول پیش کیا نمبر دو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 دوسرا موضوع نہ شروع کریں نا اگر آپ کو اس بات کی چاہت ہے کہ فقہ ارفی پر آپ اعتراض کریں ہم فقہ غیر مقلدین پر ہم کریں آپ اس کا جواب دیں ہم اپنی کا جواب دیں وہ دوسرا ارادہ موضوع ہے وہ ابھی آپ مقرر کر لیں ویسے اب تک آپ کے مناظر سے زیادہ آپ نے بات کی ہے بات یہ ہے بات کہ کرنی سے لیے پڑتی ہے کہ آپ بات یہی ہے نا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سیاست بہت کامیاب ہے آپ نے اپنے مناظر کو راحت دینا آپ نے جواب, بہت جواب نہیں دینا ہماری سیاست ہی صحیح لے کر آپ جواب نہیں دینا بات سنیے بات سنیے عبارت جو ہمارے پاس ہے نا کہ اگر اہل حدیث یہ بات ثابت کریں گے کہ اناف مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں یہ بات ثابت کریں گے کہ اناف مسائل منسوخہ میں بھی تقلید کرتے ہیں بات, بات, بات ان کے عمل کی تھی منسوخہ بات عمل کی منسوسा ہے منسوخہ بات, بات, بات, بات, بات, بات, بات, بات سنیے من من جیسے میرا خیال ہے اس طرح سنیں جس طرح میں آپ کی بات کو سنتا ہوں لیکن آپ آگے پڑھ رہے ہیں نا جس طرح آپ کی بات میں اسی طرح اگر حدیث یہ بات ثابت کریں کہ اناف مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں تو یہ احناف کی شکست ہوگی بات اس بات پر ہو رہی ہے طور پر ہمارے حنفی بھائیوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ منصوص مسائل میں تقلید کرتے ہیں تو اس بار کے بارے میں بتائیے کہ کوئی بات اگر انہوں نے موضوع سے کر کی ہو تو جی, جی میں بتا رہا ہوں نا جی آپ نے یہ اوپر صرف یہ پڑھ دیا نا کہ مسائل منسوخ میں بھی تقریر کرتے ہیں تو یہ کی شکست ہوگی جی لیکن مسائل منسوخ کی جو وضاحت آگے لکھی ہوئی ہے مسائل منسوخ کون سے ہوں گے قط الدلالت اور قط الثبوت ہوں گے یہ اسی تاریخ ہمیں ہم پتا چل رہا ہے جس, جس سے آپ کترا رہے ہیں وہ آپ ابھی تک ایک نس پیش کرتے کہ قطی ثبوت بھی ہوتی کت ید دلالت بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے مقابلے میں مسئلہ پیش کرتے تو ہم تسلیم کر لیتے بات ختم ہو جاتی نا آپ نے جس تک, آپ کے مناظر نے جس تفریح سے مسائل شروع کی ہے پہلا مسئلہ نمبر دو نمبر تین نمبر چار بجائے اس کے کہ وہ آگے جاتا نا پہلے ہی مسئلے کو اگر ایک ہی مسئلہ ثابت ہو جائے جو مسائل منسوس علی کت یو ثبوت اور کتلت کے مقابلے میں تسلیم ہو رہی ہے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 آپ کے مراج ہم تو آپ کی ہمارا تو آپ بار بار کہتے وہ ہے اب کت یو دلالت یہ کلی نہیں نکلے گی ان شاء اللہ اب اس وقت وہ تو کہہ چکی ہے ثبوت نہیں ثابت کر سکتے زبان سے کہہ دیا ہے اب لے کر نہ دیں تو ان کی مرضی کی بات <سؤال> ہے, ہے اس محبول میں کہا کہ نہیں کہا انصاف کرو <سؤال> نہیں ثابت کر سکتے اور نہ کرتے ہیں کہتے <شؤال> <بات سؤال> میں <مئباً دا سؤال> زور کا ٹائم دے دے پہلے کیوں گدڑ اٹھایا تو کتنی گھوڑا اب کسی بات کرو نمد کرنے سے دو منٹ رہتے ہیں آپ پورے دو منٹ پورے کر چھوڑے نحمد ہو سلی اللہ رسول اہل کریم بات کر رہی ہے مسائل منسوخا کی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 کہ دو گھنٹے ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں یہ علوما جرا ہے اس میں رسول اللہ یوگا پہلی ٹرن فریقین کی تو سات منٹ اس کے بعد پانچ پانچ منٹس اور جو گفتگو آپ کتنے وقت تک لے جا سکتے ہیں آپ فرما دیں کتنی دیر تک یہ ہمارے خیال میں اس کے لیے تین گھنٹے کافی بہت تین بھی نکالنے نہیں وہ تو نہیں انہوں نے تو برداشت بتا دی نا تین گھنٹے کے بعد یہ بات جو ہے ختم ہو جائے گی یہ جو گفتگو اس موضوع پر ہو رہی ہے جی تین گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی اور بھی چاہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی مرضی کر لیں گے وہ تو آپس میں طے کریں ہاں ٹھیک ہے نا اس لیے انہوں نے کہا نہ چاہتے ہیں ہم چاہیں گے اب جو موضوع دلست مقرر دلست ہے اس پر تین گھنٹے ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ ہر مناظر ابتدائی تقریر جو, جو ہے اس کی سات منٹ ہوگی اور اس کے بعد پانچ پانچ منٹ ہوگی وقت کے لیے اپنا آدمی آپ مقرر کریں کون وقت بتلائے گا گاڑی کس کی چاہیے ہماری طرف سے بھی ایک آدمی میں دو آدمی بیٹھ جائیں یہاں درمیان میں گاڑیوں والے دونوں درمیان میں آ جائیں صاحب گیم لیں جیسے ایک ہی گھڑی تھی چلو ایک سٹاپ واچ لے ایک گھڑی کو درمیان میں رکھتا ہوں سٹاپ واچ ہے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 یہ بات ثابت کریں گے کہ احناف مسائل منصوصہ میں بھی تقرید کرتے ہیں تو یہ احناف کی شکست ہوگی اور اگر اہل حدیث یہ بات ثابت نہ کر سکے تو اہل حدیث کی شکست ہوگی مسائل منصوصہ سے مراد یہ ہے کہ جن کے بارے میں نص قطی و ثبوت قطی دلالت موجود ہو اب اس موضوع پر پابندی کرتے ہوئے بات کو شروع کیا جائے گا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 اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی کہی فلاح و رب کلابنون حتٰ منہ کفی ماشا جا رہی تب وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر معاملے میں تجھ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے پھر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے جو فیصلہ تو کرتا ہے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 سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے فقط ادرکت صبح اس نے صبح کی نماز پالی یہی حدیث حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفحہ نمبر اناسی پر سیونٹی پر موجود ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اضا ادرکم من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس تمہ سلا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 بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو پورا کرے اس کی نماز پوری ہوگی اب یہی مسئلہ میں فکا حنفیہ کی کتاب الہدایہ سے پڑھتا ہوں جس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر ایک سو تیس پر یہ مسئلہ موجود ہے اور مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ ان الہ ہدایہ کا القرآن ہدایہ قرآن کی معنی میں وہاں یہ بات موجود ہے کہ او اوقلا الشمس سفیل الفجر یا سورج طلوع ہو جائے فجر کے موقع پر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 کی انہوں نے یہ بات یہاں مسئلہ بے خیار میں یہی لکھی ہے محمد و نصلی علی رسول کریم محترم مکرم بزرگوں دوستو عزیزوں آج اس مقام پر ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں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 لیکن مولانا طالب الرحمٰن صاحب سے جب ہماری یہ بات دے ہوئی تھی اس وقت ہی انہوں نے فرمایا تھا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ تم مسائل منسوخہ کے اندر بھی تقلید کے قائل ہو اور مسائل منسوسہ کی وضاحت خود انہوں نے لکھ دی ہے کہ جس مقام پر نس کتی ثبوت اور کت دلالت موجود ہو یعنی مسئلہ منسوخ کون سا ہوگا جہاں پر نس کتی موجود ہو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 اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ نس کت ثبوت بھی ہے اور کتلت بھی ہے جس طرح خود انہوں نے فرمایا اور خود انہوں نے لکھ کے دیا اگر اس طرح یہ ثابت کر دیں تو پھر ان کا دعوی ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ یہاں پر اس نس کا کت ثبوت اور کتلت ہونا ثابت نہ کر سکیں تو پھر یہ ان کا دعوی ثابت ہو سکتا نہیں ہے یہاں مسئلہ نہ تقلید کا ہے نہ مسئلہ ہے فکہ انفی کی عبارات یا فکہ غیر مقلدین کی عبارات کا چنانچہ جب ان کی اور میری یہ گفتگو دے ہوئی تھی اس وقت فکا فریقین کی بات چلی تھی اور خود یہ اس سے ہٹ گئے تھے اور مسئلہ اخیر یہ طے ہوا تھا اب اس مسئلے میں اب یہ ہمارے فکہ کی عبارتیں پیش کریں میں ان کی فکا کی عبارتیں پیش کروں تو یہ موضوع سے خارج ہونے والی بات ہوگی اصل موضوع کے اندر کی بات کیا ہے کہ جو مسئلہ بھی ہو اس کے لیے نسکتی ثابت کرے کہ یہ نس ہے کت سبوت بھی اور یہ نس ہے کت دلالت بھی اور اس نس قطی کی موجودگی میں فلاں دے کچھ تقلید کرتا ہے کسی مشتحد کی اگر یہ سابت کرتے تو پھر ان کا یہ دعویٰ ثابت ہوگا اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے تو پھر ان کا یہ دعوی ثابت نہیں ہوگا اس لیے ان کے لیے ضروری یہ جو دلیل پیش کریں پہلے اس دلیل کو ثابت کریں کہ یہ کت سبت بی ہے اور کتالت پی ہے جب تک یہ کت ثبوت اور کتلت ثابت نہ کر دیں اس وقت تک اس موضوع کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نتیجہ یہ نکلے گا پھر ان کی اپنا جس طرح انہوں نے خود اعلان کیا کہ موضوع سے ہٹ کر جو بات کرے گا اس کی شکست ہوگی پھر ان کو اپنی شکست ماننی چاہیے اور صاف انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو ہماری شکست ہوگی بات واضح ہے نس ہو قطی کت ثبوت اور کت دلالت وہاں پر کسی امام کی کسی مجتحد کی تقلید نہ ہم جائز سمجھتے ہیں نہ کچھ اس کے برعکس اصل یہ چاہیے ان کو کہ جس طرح مسئلہ ہمارے پاس مسئلہ یہ میرے پاس موجود ہے مولانا رشید امہ گنگوئی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا رسالہ ہے اس مستقل تکلیر کے مسئلے پر اور یہ تعلیفات رشیدیہ میں مختلف جو کتابیں ان کی شائع کی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر یہ صاف سبیل و رشاد و رسالہ آ رہا ہے اس کے اندر صاف موجود ہے حضرت مولانا رشید امہ صاحب گنگوئی فرماتے ہیں کہ تمام علماء خاص و عام کا اس پر اتفاق ہے کیا یہ قول یہ قول کے بمقابلہ نس کے قیاس ناجائز ہے نس کے مقابلے میں قیاس ناجائز ہے صحیح ہے اور تمام علماء عام و خاص کر اتفاق ہے اور کوئی ادنا مومن بھی اس کو جائز نہ کہے گا جی جائے کہ کوئی عالم یا فقیر یا مجتہد کہے یا ایسا کرے یہ صفا پانچ سو ایک ہے تالیفات رشیدیہ کا یہ یہاں پر حضرت نے صاحب واضح کر دیا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 بلکہ مخالف حکم حق تعلی کے ہو حق تعلی کے حکم کے مخالف ہو جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے رسوم جاہلیت پر مشرقین عرب جمے ہوئے تھے اور اخیر جا کے لکھتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل کسی امتی کی تکلید کرتا ہے تو یہ نو تو شرک ہے اتفاق جملہ علماء امت کے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 موتبر موتبر فکا ہے کی کہ انہوں نے کہا ہو کہ دی ہم مسائل منسوخہ میں جہاں نسکتی یو سبود بھی ہو نسکتی و دلالت بھی ہو وہاں پر ہم تقلید کو جائز ہیں یہ صاف حوالہ پیش کریں مولانا طالب الرحمان صاحب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ضد نہیں ہے ہم چھوڑ کے ان کی بات کو قبول کر لیں گے پر آپ دیکھیں یہ دو گھنٹے نہیں تین گھنٹے نہیں اس سے جتنی زائد بھی گفتگو ہو جائے نکالنا پڑے گا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صاحب نے بڑا زور لگایا قطب اور الدلالت کا مولانا صاحب کی کوئی ڈکشنری ہوگی جس میں کوئی اس کی ایسی تعریف لکھی ہوگی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 مرزائی بھی کہتے ہیں شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن حدیث پر چلتے ہیں ہم تو مرزے اور فقہ جعفریہ پر نہیں چلتے کہنے کو بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ فتویٰ کیا دے رہے ہیں جو مسئلہ میں نے پہلا بیان کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نماز اس کی باطل ہو گئی دار دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے رشید احمد گنگوہی ہی رحمت اللہ علیہ پڑا ہے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 اگر ایسی ایسی بات ہم نے پیش کر دی یہ ہنفیوں کی شکست اور میں نے دو مسئلے بیان کیے ہیں کہ جس میں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق متفقان بخاری اور مسلم کی جس میں فجر کا مسئلہ بیان کیا اسی طرح بے خیال کا مسئلہ میں نے بیان کیا اور اس میں یہ دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے اس میں جمہور کی مخالفت کی ہے اور متقدمین اور متاثرین نے بہت سے رسائل لکھے ہیں سنف سنفور فی تردید مذہب ہی مسئلہ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 حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافی کو ترجیح ہے کیوں شاہ نے لکھا نیچہ سے حدیث نسوس قرآن کی آیات امام شافی کی طرف حدیث امام شافی کی طرف جب قرآن کی آیات امام شافی کی طرف حدیث امام شافی کی طرف, شافی کی طرف تو اے مقلد تو بھی مان و نصلی رسولہ لی مولانا نے صاف لفظ لکھا ہے مسائل منصوصہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر نس کتی و ثبوت یہ مولانا بڑا مہنگا سودا پڑے گا کتی و ثبوت خلاص اور کتی و دلالت خلاص نس موجود ہو اب مولانا کہتے ہیں نبی کی بات کتی ہوتی ہے بات کتی نبی کی یقیناً ہوتی ہے بات یہ ہے یہ ثابت ہو جائے کہ نبی کی بات ہے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 نہیں حدیث کا صحیح ہونا بات الگ ہے لیکن یہ کہا جائے کہ وہ کتی ہے یہ بات نہیں ہے اس میں انہوں نے اوپر ایک سفا ایک سو بتی پہ لکھا ہے کہ جو خبر واحد ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا خان المحققون محکر اخسرون اور محققون کیا کہتے ہیں فالو یفید مالم یت واتر جب تک روایت اور حدیث متواتر نہ ہو اس وقت تک وہ مفید ہے زن کے لیے وہ یقین اور کتعیت کا فائدہ نہیں دیتی مولانا پہلے اس کو ذرا ثابت کرے کہ یہ کتو ثبوت ہے یہی کت ثبوت آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ کتو ثبوت کون ہوتا ہے خبر متواتر پھر بعد میں درمیان میں الزام دینے لگے کہ فقہ جعفریہ پر بھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں چلتے یہ بھی نیرا مولانا صاحب کی پتہ نہیں معلومات کہاں گئی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم فقہ جعفریہ پر چلتے ہیں وہ فقہ جعفریہ کے لیے مستقل اعلانات وغیرہ لیتے سہیو کرتے رہتی ہیں اس لیے ان کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے باقی رہا مسئلہ بالکل صاف ظاہر ہے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 الگ یہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ نبی کی ہر بات کتی ہوتی ہے اس کا ثبوت پیش کریں کہ نبی کی ہر بات خبر واحد کے طور پہ ہو وہ بھی قطع ہے اور جمہور محدودہ اور نظریہ یہی ہے یہ آپ ثابت کریں نس قطع ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں کت سبوت نہ ہو تو آپ پیش نہیں کر سکتے اور آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ اگر کت سبوت نہ ثابت ہوا الدلالت ثابت نہ ہوا تو آپ کو اپنی شکست ماننی پڑے گی مولانا یہاں پر صرف نس کی بات ہی نہیں ہے صاف لفظ لکھا ہوا ہے قطعی و ثبوت بھی ہو کیا مطلب یعنی وہ الفاظ رسول پاک سے ثابت ہیں قطعی و ثبوت مصیبت یہی ہے تو ایک لفظوں کو یہ یہ نہیں سمجھتے قطعی و ثبوت یہ لفظ رسول پاک سے ثابت ہیں ان کا ثابت ہونا قطعی اور یقینی ہے اور چونکہ قطعی اور یقینی ہے اس لیے پیغمبر کی بات کا منکر کافر ہوا کرتا ہے اس لیے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ نصوص آیا اس درجے کی ہیں کہ ان کا ثبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی ہے اور کیا ان روایات کا اگر کوئی آدمی انکار کرے یا ان کے اندر تعویر کرے تو کیا وہ کافر بنتا ہے کیونکہ قطعی کا قانون یہ ہوتا ہے کہ نس قطعی کا منکر کافر ہوا کرتا ہے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ قطعی کت ثبوت ہے اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا قطعی ہے اور یہ نصبت الف ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر شاہ موجود ہے کت سبوت کتی چیز کیا ہوتی ہے متواتر روایت اور متواتر حدیث کیا ہوتی ہے جتنے زیادہ راوی روایت کرنے والے ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان تمام کے تمام کا فائدہ نہیں دیتے صلیٰ رسول کریم لوگوں کو تو ماشاءاللہ پتہ لگ رہا ہے کہ حدیث کو ماننے والے کون ہیں اور حدیث کا انکار کرنے والے کون ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے رشید احمد گنگوہی کے بارے میں پڑھا تھا رحمۃ اللہ علیہ اسی کی بات دھیان کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم نے حکیم علامت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم نے بخاری اصح القطب پر اعتماد کیا تو ان روایات کی مخالفت کچھ مضر نہیں ہے بخاری اور مسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے, یہ ثابت ہو ہو جائے جائے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کتی کون سی ہوتی ہے ثابت ہو جائے کہ یہ نبی کی بات ہے جو الفاظ نبی پاک سے ثابت ہو جائے وہ کتی اس ثبوت ہوتی ہے یہ بخاری یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ بات ثابت ہے صحیح امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ بخاری اسہم کتب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچتی ہیں یہ حدیثیں ساری نبی تک پہنچتی ہیں درمیان میں سے کوئی بھی نہیں کٹتی اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی یہ بخاری اور مسلم کی روایات یہ اس ثبوت نہیں ہے یہ ہمارے سامنے پیش نہ کرو ایک مانا تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ بخاری اور مسلم کی احادیث کو مانتے نہیں ہے آدھی مانتے ہیں آدھی نبی کی حدیث اصر والی آدھی مان لی اور جو ہو گئی فجر والی اس کا انکار کر دیا اب میں جو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا تھا من جہت الاحادیث احادیث قرآن کی آیات بھی ہنفیوں کے خلاف قرآن کی آیت نف ہے کتی ہے متواتر سے بڑی ہے وہ کہتے ہیں قرآن کی آیات بھی حنفیوں کے خلاف اقرار کرنے والا حنفی ہے حدیث بھی حنفیوں کے خلاف اور کیا کہتے ہیں کہ حق اور انصاف کی بات یہ ہے الحق و بل انصاف حق اور انصاف کی بات یہ ہے حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے انصاف کے مقابلے میں ظلم ہوتا ہے حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافی کو ترجیح ہے کہتے ہیں نحن و مکلدون نحن ہم تو مقلد ہیں یجب علین تقلید و امام نبی حنیفہ تھا ہم پر امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے قرآن بھی آ حدیث بھی آ گئی قطی بھی آ گئی آپ کے کہنے کے مطابق اور پھر ہنسیوں نے کہہ دیا تو ہم تو مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے اس لیے یہ بات ہم نہیں مانیں گے اقرار کرنے والا بھی ہنفی مولویس نہیں اقرار کرنے والا بھی حنفی مولوی کہتے ہیں حدیث بھی آ گئی قرآن بھی آ گیا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں مانیں گے اپنے امام کی ثابت ہو گیا کہ حنفی قرآن حدیث کے مقابلے میں مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں شکست آپ کی ہو گئی اب قرآن مجید سن لیجئے قرآن مجید توی نص ہے قطع ثبوت قطعی اور دلالت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن شیت الرضیم افزانی فضل اللہ واحد میں ایسا زنا کرنے والا مرد یا عورت ان میں سے ہر ایک کو سو دور مارے جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو اگر شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے اس کی یہ سزا مقرر کی ہے یہ فکا ہمسیا کی موت پر کتاب فتح عالمگیری فتحو ہندیہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم نے اس میں وہ اقرال بیان کیے ہیں کہ جس پر اتفاق ہے کا اس میں یہ بات لکھی گئی ہے قاضی خان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اگر کسی عورت کو کوئی کرائے پر لیتا ہے لزن یا تاکہ وہ اس کے ساتھ زنا کرے فضنا بےحا پھر وہ ذنا بھی کرتا ہے لا حد قربی حنیفا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے کال کے مطابق اس پر حد نہیں لگائی جائے گی قرآن کہتا ہے اس پر حد لگاؤ اور ہنفیوں کی موت پر کتاب ہنفیوں کی موت پر کتاب فتو ہندیہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس کو حد نہیں لگائی جائے گی یہی مسئلہ فتح عالمگیری سفر نمبر 149 پر بھی موجود ہے کہ اس میں اگر وہ آدمی کوئی عورت کرائے پر لیتا ہے پھر اس سے ذنا کرتا ہے اس پر کوئی حد نہیں ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہنفیوں کا یہ مسئلہ رب کے قرآن کے خلاف ہے ابھی تو حدیث سے آپ بھاگے تھے میں تو آپ کو قرآن میں لے کر آؤں گا آپ نے کہا متواتر حدیث متواتر حدیث کا تیس ثبوت ہوتی ہے یہ جناب متواتر حدیث کی کتاب جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إن جی آپ اپنے مناظر کو اس بات پر پابند کریں کہ پہلے کت الدلالت دلالت کت ثبوت کی تعریف کریں کسی اتفاقی کتاب سے کہ یدھ الدلالت کون سی ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اجماع اس بات پر ہے کہ بخاری اور مسلم جو ہے الدلالت قطد ثبوت ہے اس کا حوالہ ان کو پیش کرنا چاہیے قد یہ دلالت کی تعریف پہلے کرے کت یہ دلالت کے بہت خوشی ہوئی آپ کی مداخلت سے بہت خوشی ہوئی آپ کی مداخلت سے لیکن آپ کو اگر آپ انہیں کو سمجھا دیتے کہ یہ جو متفق علیہ حدیث ہوتی ہے نا وہ احناف کے نزدیک قطع کا جو ثبوت نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے جی بالکل یہی بات ہے کہ متفق علیہ روایت کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کہیں مسئلہ لکھا ہوا کہ وہ قطع عدالت قطعی جو ثبوت ہے وہ اس سے اگلی بات بار متفق علیہ روایات احاد ہیں حضرت نے حوالہ پیش کیا ہے کہ خبر واحد ذنی ہوتی ہے آپ کو یہ پیش کرنا چاہیے کہ خبر واحد کت الدلالت دلالت کت ثبوت ہوتی ہے یہ الفاظ ان کو بتانے چاہیے پھر بات آگے چلے جب کہ آپ کا یہ دعویٰ لکھا ہوا ہے کہ نص وہ ہے وہ نصوص پیش کر رہے ہیں کت الدلالت اور کت یو ثبوت نہیں پیش کر رہے ہیں آپ مناظر کو بند رکھیں آپ بھی یہ تو غور فرمائے کہ اذانیت و ازانی تو متفق علیہ حدیث نہیں آئے آپ اس پر آگے نا آپ اس پر اب تو آگے ہیں باتیں غلط کی ہیں اب تو آگے نئی غلط نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ پہلی باتیں ہیں سلیح کرا دیں گے صدر صاحب آپ نہیں کے صدر صاحب جناب صدر صاحب بات سنیں سن بھی لیں آپ کی زیادہ سنی ہم بات سنیے چلو اس کا بہت خاموشی سے ہمارے سمے تو نہ دو منٹ آپ بات کریں چلو میں کرتا ہوں یہ ہماری وقت بھی بہت مزہ رہے گا یہ پہلے ان کا کرا لیں پھر بہت اچھی بات ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے ابھی آ جاتا ہے نا آپ کت یو دلالت کتی ثبوت کا والا پیش کرتے کہ خبریں واحد का ید دلالت کتنی ثبوت ہوتی ہے میں پیش ہوں تدریب رابطی میں دیتا ہوں مسلم کا مقدمہ ابھی جو بات ہو رہی ہے نا چکے ہیں آپ اس سے بھاگنے کے راستے کریں کتال تین گھنٹے تک آپ پابند ہیں یہ بات سننے کی تین گھنٹے تک تو یہ حضرات بات کریں گے اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ آمین کے جھوٹ سننے کے لیے تو نہیں بیٹھے تو ازانی جھوٹ ہے کیا یہ جو روایت پڑیتانی جھوٹ ہے کیا جوانی جھوٹ ہے کیا اللہ اور جو اللہ روایات سے اٹکے نا روایات بخاری سے بخاری میں جو آپ کو بخاری کی روایتیں آپ ثابت کریں کب یو دلالت کب کیوں سب کریں گے ان شاء اللہ ہیں حوالہ دے کیوں ہیں کب حوالہ آئے گا ابھی آ رہا ہے کب جی 20-40 آدمی ہیں یہ حوالہ نہیں دیں گے کہ بخاری کی یا کسی کتاب کی خبر وائد کرتی دلالت کا بھی ثبوت ہے یہ حوالہ نہیں دیں گے کیا کیا نہیں دیں گے لکھ دیں ابھی بات ہوتی ہے لکھ کر دیجیے لکھ کر دیجیے لکھیے لکھیے نا ہمارا پیش کیا دلالت حضرت لکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں دلالت ہوتی ہیں یہ لکھا ہوا ہمارا دعویٰ یہ ہے ان شاء اللہ آپ یہ لکھ کر بتائیں یہ لکھا ہوا کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سابت یہ کرنا ہے کہ مسئلہ نہیں حضرت جو ابھی آپ نے فرمایا تھا حدیث احادیث صحیح ہے حدیث آپ کہتے ہیں کتی لکھ کے دیتا ہوں لکھئے نا بخاری مسلم کیوں نہیں بخاری مسلم کی ہر روایت کی طرف آ گئے میں نے کہا متفق احادیث اس بات پر اسی پر جو آپ نے بات کی ہے اسی پر جو بات آپ نے کی ہے آپ نے بات کی ہے کہ متفق کلائے روایت وہ متفق علیہ روایت جو ہے جی کس کی متفع قولت قولت ہے ہے جو بخاری مسلم میں آئے جس پر صحیح بخاری, بخاری مسلم میں آئے آآ آآ وہ متفق ہے है है تو یہ آپ ثابت کریں گے کہالت کرتی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں جی یہ تو مناظرہ آپ نہ بولیں لکھیں نا اس کو لکھیں آپ نہ بولیں آپ اپنے وقت نہ بولیں ہو گیا لکھ لیں اس کو لکھ لیں یہ تو انشاءاللہ شاء آپس میں صدروں کا مناظرہ ہوگا کہ بخاری اور مسلم کتی ثبوت اور کتی اللالت لیکن یہ اس مناظرے کے بعد ہوگا اصل مناظرہ تین گھنٹے ہمارا چلے گا کیونکہ یہ ٹائم آؤٹ ہے سارا اس لیے اب نمانی صاحب اپنی وہ شروع کریں شروع کر رہا ہوں آپ کے صدر میں چونکہ خود کا اسی پہ فیصلہ اس پر فیصلہ مناظرہ ہوگا جناب اس پر تو ہمارا چلے گا ہمارا چلے گا جس بات میں آتنا ہے بیٹھی یہ کتوت آپ نے خود کہا ہے یہ لکھ اتنا چیلنج دے کے لکھ کے دے یہ اس پر مناظرہ ہوگا جناب حضرت کی ہر روایت قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے یہ لکھ کے دے یہ ثابت کرتے صدر صاحب تو ٹھیک آپ کو شکست ماننی پڑے گی پہلی تو آپ کی شکست آ چکی ہے اور بھی اور ان کی بھی شکست آپ کی بھی حوصلے کے ساتھ آداب ابھی ہم نے آداب طے کیا آپ کے مناظر بولے تو چپ کراتے ان کو اور چپ کراتے نا نہیں بول رہا تھا میں سب بولا تو وہ بولے ان کو چپ کرا دیکھیے بات یہاں ریکارڈ بھی ہو رہی جی آز, ہے بلکور. اور کہیں اور بھی ریکارڈ ہو رہی آز, ہے. بات بھائی الفیگو رقیب یہاں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے کہیں اور بھی ریکارڈ ہو رہی ہے ہم سب ذمہ دار دا دا ہیں دا دا ابھی جو بات ہوئی تھی نمانی تھا یہ صدر صاحب کا اس میں گرامین وہ ہم نے سنایا تو تھا ہاں کوئی بات نہیں لکھ کے بھی ابھی نیا دارو ہوا ہے ابھی نیا دارو ہوا ہے اور یہ دعویٰ بہت میں نے کالی تنظر میں بھی مناظر میں بھی تبدیل کرنا پڑا تھا صدر آپ بھی بے شک کر رہے میں نے ہار جائیں گے ایک دفعہ ہمیں ذرا شکستوں سے لکھوا لیے والی صاحب میں نے کاری چند صاحب کے گاؤں میں سے شادی کی ہے اس لیے میں ان کو پہچانتا ہوں اب ان کی شادی اب ان کی شادی اب ان کی شادی میں کہتا ہوں ان کی کرا دیں گے یہ بھی ان کو پہچانے لگ جائیں گے جی جی اگر میری دعوت قبول کرتے ہیں کم بلا تک مال کا فری سن بلان تک مال کا پھر شادی کرا دیں گے اچھا اب موضوع سے بات جو ہے ہم نے لکھ کر دے دیا انہوں نے کہا کہ ہم بخاری مسلم کی جو متفق ہیں یہ درست کر دیں کیا مسلم کی ہر روایت جی کیا ہم نے یہ کہا کہ میں نے یہی کہہ رہا تھا یہ یہاں بھی ریکارڈ ہو رہی کہیں اور بھی ریکارڈ ہو رہا ہمارے سامنے آپ یہ دجل کر رہے ہیں خود اللہ سے ہم نے کہا تھا متفق احادیس یہی کہا تھا متفق مطفقال شیخان کہا تھا حضرت نے بھی یہ تحریر میں یہ لکھ کر کر دیا ابھی نعمانی صاحب یہی فرما رہے تھے کہ آپ یہ ثابت کرتے حضرت الحمد للہ اپنے دعوے پر اچھا قائم ہے دلالت کا تو ثبوت نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ ہر نہیں ہے نا پر بات کر رہے تھے آپ کریں نا ہر نہیں ہے گفتگو کس پر ہوئی تھی آئے گی کس پر وہ بھی بات آئے گی ان شاء اللہ شیخان کیا کہا تھا متفقال شیخان سمجھتے ہیں بالکل سمجھتا ہوں جو بخاری مسلم دونوں میں ہو وہ روایت علیہ ہے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کتنی ہے لکھا جی لکھا بخاری مسلم آپ کو اپنے آپ نے لکھا کا پتا یہ دیکھیے بخاری مسلم کی ہر روایت قطعی الدلالہ اور قطعی یو ثبوت ہے اس پر کیا اعتراض ہے آپ کو یہ ہار نہیں ہے جو دعویٰ ہے دعویٰ جو ہم نے کیا تھا وہی ہے یہ وہی دعویٰ ہے جو دونوں میں ہیں میں بابا اگر آپ ہمارے اگر آپ اپنے مناظر کو چھڑانا چاہتے ہیں تو بات لمبی کرتے رہیں بات گی نہیں اب آئے گی اب تو آپ بھی پھنس وہ تو نہیں وہ انشاءاللہ ہم نے ریفری صاحب سے ٹائم آؤٹ لیا ہوا ہے یہ ان تین گھنٹوں میں شمار نہیں ہوگا ریفری صاحب یہ ٹائم آؤٹ لیا ہوا ہم ہوئی آپ لکھے نا مت میں وہی کہتا ہوں نا جی جو کر لیں لکھے جی لکھنا متفق ہے شیخ خان یہ تو اس طرح ہے کہ جس طرح کہیں کہ ہمارا نام قرآن میں آ گیا آپ کو ان کا نام بہت آتا ہے بہت یاد آتا ہے ایسے نہیں کر رہے میں اوپر کر دیا جی متفقل ہے یا پھر کچھ کر دے ہاں جی ہوں چاہیے جی یعنی نہیں میں آپ لے لیا متفق ہے ٹھیک ہے نہیں اب صدر صاحب دیکھیں جی ذرا بات سن لیں اب مناظر بات کرتے ہیں جب آپ از متفجر ہوں فیصل آ, فیصل آ بنے ہوئے ہیں صدر صاحب کو میں نے کہا تھا کہ بات ہو رہی ہے منصوص علیہ اور کت ثبوت پر تو مناظر ان کا ادھر باتیں کر رہا تھا میں نے صدر صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے مناظر جی کو اس جی بات پر پابند کریں کہ پہلے کت دلالت اور کت ثبوت کی کوئی تعریف کریں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے نمبر دو انہوں نے بات لمبی کر دی کہ بخاری مسلم کی جو روایتی ہیں دو دونوں متفق علیہ جو ہیں وہ کت دلالت اور کت ثبوت ہیں اس کے لیے اب چاہیے کہ یہ اس بات کو یہ ثابت کریں کہ یہ قطی الدالت اور قطعی کت ثبوت ہے قرآن عمانی نے یہ حوالہ دیا تھا کہ خبر واحد جو ہے وہ زنی یود دلالت ہے ان کو چاہیے کہ یہ حوالہ دیں اور جمہور کا مذہب یہ بیان کریں محدودین کا کہ خبر واحد جو ہے قطعی ید دلالت کت ثبوت ہوتی ہے اب صدر صاحب چونکہ قرآن کی بات کر رہے تھے احادیثی تو, بات بات تو فیصلہ نہیں ہوگا اصول پر چلیں جو لکھا ہے تو اس کی تعریف کرائیں حوالہ کے ساتھ اور پھر یہ ثابت کریں کہ یہ متفق بات آ رہی ہے مسائل منسوخ درج جہاں پر نس کت ثبوت اور کت یو دلالت ہو